أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهى عنه قلنا لهم قل لهم كونوا قردا خاقرا دتا خاسئين واذا اذن ربك لا يبعثن عليهم الا يوم القيامه لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض اماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيوفر لنا وان اتهم عرضوا مثله ياخذوه الم لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا على الله ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نذيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة تم بن ہم اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے لمتا کیوں تم واض کرتے ہو کیوں تم سمجھاتے ہو قومََََََََََََََََََََََََََََََ ایسی قوم کو اللہ مہلک ہم اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے او معذبهم عذاباً معذاب شدیدہ یا ان کو عذاب دینے والا ہے سخت عذاب قالو کہا انہوں نے ما الى تن ربی یہ اس لیے تاکہ ہمارا ادر قائم ہو جائے تمہارے رب کے پاس ملا اللہ اور تاکہ وہ خود بھی تقوی اختیار کر دیں اور برائی سے بچ جائیں فلم مانس پس جب وہ بھول گئے معدوک کی روبی جس کی ان کو رسید کی گئی تھی جس کی ان کو رسید کی گئی تھی انہوں نے اس کو بلا دیا انجین اللہ ددینا انسو انجین تو ہم نے بچا لیا اللہ ددین ان لوگوں کو انہ انسو جو بنا کرنے والے روکنے والے تھے برائی سے وہ اخدن اللہ ددین غلاموں اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے تھے بے آدابِن بعیس بہت بدترین آداب سے سخت آداب سے بیما کاروں یفسکون اس وجہ سے جو نافروانی فسق و فجور کرتے تھے فلم میں آتا بس جب انہوں نے یعنی کہ سرک سر سر سرکشی کی اور حدوں سے بڑھ گئے اور ام مان آن جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اس سے ان کو انہوں نے سرکشی کی اللہ کہا ہم نے ان کو قون ہو جاؤ گیرا دتن بندر خاص عین زلیل و خوار ربک اور جب تیرے رب نے اس بات کا اعلان کیا یا اس بات کا فیصلہ کیا لیہ بآسن علیہم کے ضرور اللہ تعالی بھیجے گا عالیہ ان پر اللہ قیام قیامت کے دن, کا دن تک میں سو مہوم جو پہنچائیں گے ان کو سو ال آداب بدترین تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ قیامت کے دن تک اللہ تعالی ان کافی ان یہودیوں پر ایسے لو مسلط کرے گا جو ان کو بدترین آداب دیں گے ان نہ رب کل سرقاب بے شک تیرا رب جو ہے بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے اور انہ لغفور رحیم اور بے شک بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وہ قطع عنا ہوں فلادی امام اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو زمین میں جماعتیں بنا کر منحم الصال ان میں کچھ لوگ نیک تھے و منحم دور ندارک اور کچھ ہے جو کچھ تھے وہ دوسرے تھے یعنی کہ نیک نہ تھے و بلوناہم بلحسناتی اور ہم نے بلوناہوم ان کی آزمائش کی بلعنا ہوں ام کے ادمائش کی بالحسناتی اچھائیوں بلائیوں سے وسیعات اور برائیوں یعنی نقصانات اور مصیبتوں سے لا الم تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف فخلف من دم خلف پس خلف جانشینی کی من ددم ان کے بعد خلف ان ایسے نااہل لوگوں نے ورث کتاب جن کو کتاب کے وارث بنایا گیا یا خدون هذا حادنہ یا خدونا جو لیتے ہیں آرادہ مالو متا حادنہ اس دنیا کی ادنا زندگی کا اس ادنی دنیا, دنیا گھٹیا دنیا کے معلومات کو لیتے ہیں وہ یقورون اور کہتے ہیں سی فالو فالولانا کہ ہمیں بخش دیا جائے گا ہماری بخشش ہو جائے گی وہ این آتیم آر دسل ہوں اور پھر بھی اگر ان کو اسی طرح کی کوئی معلومات ملتا ہے یا کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کو پھر لے لیتے ہیں الحمد اخدا علم کیا نہیں لیا گیا ان پر میساکن پختہ عہد میثاق کتابی کتاب کا پختہ عہد اللہ یقول علی اللہ کے متعلق بات کریں اللہ کے اللہ پر, پر نہ کہیں الحق مگر سچی بات وہ داراسو معافی ہی اور انہوں نے پڑھ لیا جو کچھ اس میں تھا وہ دارالآخرت خیر اور آخرت کا گھر آخرت بہتر ہے اللہ ان لوگوں کے لیے تقون جو ڈرنے والے ہیں متقی ہیں اف علاطۂ کے پستم عقل نہیں کرتے ہو والذین یمسکون کتاب اور وہ لوگ جو مضبوطی سے تھامتے ہیں پکڑتے ہیں کتاب کو مضبوطی سے عمل پیرا ہوتے ہیں کتاب پر وہ عقاب و اور نماز قائم کرتے ہیں ان لا و اجر المصلحین تو ہم نہیں ضائع کرتے اصلاح کرنے والوں کا اجر یہیں تو کافی ہے آیت نمبر 164 سے 170 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے اور قَوْمًا لِلَّهُ او أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے کیوں تم وعد کرتے ہو نصیحت کرتے ہو سمجھاتے ہو قومن ایسے لوگوں کو اللہ مہلک ہم او مہذب ہم آداب شدیدہ کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو قبترین اداب پہنچانے والا ہے کالمعزرتن تو۔ نصیت کرنے والوں نے کہا کہ تاکہ ہمارا عذر قائم ہو جائے تمہارے رب کے ہاں بلا الحمد اور تاکہ جن کو ہم سمجھاتے ہیں شاید ان کو بھی کوئی ڈر خوف حاصل ہو جائے سابقائت میں ہم نے پڑھا اللہ نے ذکر کیا بس الحمد القریا کہ ان سے سوال کرو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر تھی کہ جن کو اللہ نے مچھلی کے شکار سے ہفتہ کے دن منع کیا تھا لیکن وہ اس سے منع نہ ہوئے اور اللہ نے ان کو آزمایا مچھلی سے کہ ہفتہ کے دن خوب مچھلی آتی ہفتہ کہ پانی کی سطح پر ہوتی اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو وہ مچھلی ان کو نہ ملتی تو اب اس اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونے والے کچھ لوگ تھے کچھ اس سے ان کے اس کی مخالفت کرنے والے تھے اور یعنی کہ عمل پیرا ہونے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے یعنی مچھلی کا شکار نہ کرنے والوں میں سے ان میں دو قسمیں تھیں کچھ وہ لوگ تھے کہ جو خود تو مچھلی کا شکار نہ کرتے لیکن اوروں کو بھی منع نہ کرتے خود تو مچھلی کا شکار نہ کرتے لیکن دوسروں کو بھی ایسے نہ روکتے اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جو مچھلی کا شکار نہ کرتے لیکن دوسروں کے ساتھ میں ان کا کوئی تعلق وادثہ نہ ہوتا ان کو منع نہ کرتے یعنی <تصفح> کچھ وہ لوگ تھے جو شکار نہ کرتے اور خود بھی دوسروں کو منع کرتے یعنی تین تین طرح کے لوگ ہو گئے ایک وہ لوگ جو اللہ کے حکم نافرمانی کرنے والے مچھلی کا شکار کرنے والے اور دوسرے کہ جو مشرق کا شکار نہ خود کرتے اور نہ اوروں کو کرنے دیتے ان کو بھی منع کرتے اور تیسرے جو شکار تو نہ کرتے لیکن دوسروں کے بارے میں ان کو کوئی کوئی چیز نہ ہوتی کہ وہ کرے نہ کرے تو یہ تین طرح کے گروہ بن گئے بڑی صاحل کے اس موضوع پر تو ان کا اللہ نے ذکر فرمایا تو از قالت امت منہ جب کہا ان میں سے ایک جماعت نلیما تاعید القوم علی اللہ <مُحْلِكُم> کہ کیوں تم واضح کرتے ہو ایسی قوم کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے یعنی جو شکار خود نہ کرتے تھے اور نہ دوسروں کو منع کرتے تھے انہوں نے منع کرنے والوں کو کیا کہا کہ تم ان کو کیوں سمجھاتے ہو ان کو کیوں کہتے ہو ان کو چھوڑو ان کے حال پر اللہ تعالیٰ خود ان کو پکڑ کر لے گا اللہ ان کو ان کی اس گرا پر خود ان کی ان کو سزا دے گا ان کے ان کے حال پر چھوڑو تو انہوں نے کیا جواب دیا کا معذرتن عظرت ربکوم انہوں نے کہا کہ تاکہ ہمارا عذر قائم ہو جائے ہمارا رب کے ہاں ملا الحمد اور تاکہ یہ بھی لوگ تقوی اختیار کر لیں یہ بھی اس گناہ سے بچ جائیں تو اس میں یعنی کہ جو منع کرنے والے تھے ان کو روکا کس نے جو منع نہ کرنے والے تھے انہوں نے کہا بھی تمہارا ان سے کیا تعلق ان کا معاملہ ان کے ساتھ جیسے آج بھی آج بھی ہی کچھ بھی جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ اس کے ساتھ تمہیں کیسے تعلق ہر ایک اپنی اپنی قبر میں جانا ہے ہر ایک کا معاملہ اس کے ساتھ ہے تمہیں اس سے کیا تو بعض لوگوں کا یہ فلسفہ یہ صاحب کا زمانوں سے چلا آیا ہے اور یہ اللہ کا دین یہ نہیں ہے اللہ کا دین کیا ہے اللہ کا دین یہ ہے کہ جس طرح تم پر فرض ہے کہ تم خود اپنی اصلاح کرو اللہ کے دین پر چلو نیکی کا رسہ اختیار کرو تم پر یہ بھی فرض ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو جس کا صورت الاثر میں اللّہ تعالیٰ ہے اللہ عامن وامل سوالحات سوائے وہ لوگ جو ایمان لا ہے وہ عامل سوالحات اور نیک عمل کیے و تواس وب ایمان لا کر نیک عمل کر کے خود نیک بن کر نہیں بیٹھ گئے بلکہ کیا ہے و تواس وب دوسروں کو بھی اس حق کی وصیت کی دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو اس لیے اللہ کا دین یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ خود اللہ کے دین پر چلنے کے ساتھ اوروں کو بھی اس دین پر چلنے کی دعوت دے تاکہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے پوری سوسائٹی جو ہے وہ اللہ کے دین پر چلے کیونکہ اسلام جو ہے یا جو چاہے ہمارے اس یعنی کہ دین کا نام ہو یا اس سے پہلے جو نبیوں کے دین رہے ہیں وہ صرف اور صرف کسی فرد کی اصلاح نہیں ہے کسی ایک آدمی کا صحیح ہو جانا نہیں بلکہ اسلام کا مقصد یہ ہے اللہ کے دین کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین اللہ کی زمین پر نافذ ہو اللہ کے بندے اللہ کی مخلوقات ان پر اللہ ہی کا نظام چلے یہ اہم ترین مقصد ہے اللہ کے دین کا اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب پورا کا پوری سوسائٹی سا اور پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اللہ کے دین پر چلنے والا ہو اور ہر فرد جو ہے وہ اپنی اصلاح کے ساتھ اوروں کی اصلاح کے لیے اس چیز پر کام کرتا ہو تو چنانچہ جو منع نہیں کرتے تھے انہوں نے ان کو کہا جو منع کرنے والے تھے لما تعید تم تمہیں کیا ان لوگوں کو جو ان کو سمجھاتے ہیں ان کو کہتے ہو ان کو چھوڑو ان کے حال پر اللہ ان کو ہلاک کرے ان کو آزاد دے اللہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ تو جو منع کرنے والے تھے روکنے والے تھے برائی سے اس گناہ سے روکنے والے تھے انہوں نے کیا کہا آلوم عظرت ان الا رب ولا انہوں نے دو وجہ بیان کی اور بہت اہم وجہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ ہمارا بھی اللہ کے ہاں ادھر قائم ہو جائے ادھر قائم ہونے کا معنی کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے ہوتے ہوئے کچھ لوگ گناہ کرتے تھے نافرمانی کرتے تھے میرے حکموں کی عدو کرتے تھے تو تم نے ان کو منع کیوں نہ کیا کیونکہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور نہیں ہی ان کا برائی سے روکنا یہ بھی اللہ کے دین کے اہم ترین احکامات میں سے ہے بلکہ بعض علماء نے اس کو عقیدے میں شامل کیا ہے کہ اہل سنا کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں کہ جب تک یہ چیز نہیں ہے اس وقت تک بھی کوئی آدمی استقامت پر نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تاکہ ہمارا اللہ کے ہاں عذر قائم ہو جائے حجت قائم ہو جائے کہ واقعی ہم نے اپنا فرد ادا کر دیا تھا ہم نے تو ان کو منع کر دیا تھا ان کو روکنے کا ان کو اس برائی سے منع کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے ایک تو یہ کہ ہماری اللہ تعالی کے ہاں عذر قائم ہو جائے حجت قائم ہو جائے اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ شاید ان کو بھی کوئی سمجھ آ جائے یہ بھی اللہ سے ڈر خوف اختیار کر کے گناہ کو چھوڑ دیں تو یہ ہے ہمیشہ نیکی کا حکم دینے برائی سے روکنے کا نتیجہ کہ آپ کہیں پر بھی برائی ہوتے دیکھتے ہیں کسی کو بھی اللہ کے حکم سے دور ہٹتے دیکھتے ہیں اس کو نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں آ آ اللہ کے ہاں بھی آپ کی حجت قائم ہو جائے گی آپ کا عذر قائم ہو جائے گا آپ پر اس کی پک... آپ کی اس پر پکڑ نہیں ہوگی اور آپ کے, اس... کے نیکی کا حکم دینے برائی کے منع کرنے اس کے اس کے نتیجے میں شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھ دے اور وہ بھی اپنے گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ کا ڈر خوف اختیار کر کے نیکی پر آ جائے اور یہ, یہ... تبھی بات ہے عام طور پر گناہ کب پھیلتے ہیں برائیاں کب عام ہوتی ہیں کہ جب برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہا جاتا ہے اور آدمی جس کے دل میں اس کو برائی کو برائی سمجھتا ہے سب سمجھ کہتا ہے کہ میری بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری کوئی بات سنے گا ہی نہیں تو اس لیے بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو بات کہتا ہی نہیں اور جب بات نہیں ہوتی برائی کے بارے میں برائی کو برا, برا نہیں کہا جاتا اور برائی کرنے والے کو روکا نہیں جاتا تو اس وقت پھر کیا ہے کہ برائی کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں کیونکہ شیطان اکثر و بیشتر لوگوں کو اس انداز سے الجھاتا ہے کہ برائی کو ان کے سامنے نیکی بنا کر پیش کرتا ہے افاہ منظوی نہ عامری قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس چیز کا ذکر آیا ہے اسی الفاظ سے اس کے معنی کے انداز اس کے معنی میں کہ کس طرح سے شیطان جو ہے لوگوں کے سامنے برائی کو گناہ کو بے حیائی کو بدکاری کو اچھی بنا کر نیکی بنا کر پیش کرتا ہے تو اس لیے برائی کرنے والے کو ممکن ہے اس کو اپنی برائی کا احساس نہ ہو پتہ نہ ہو کہ میں برا کام کر رہا ہوں اور خصوصاً اگر یہ چیز کسی بدعات کے حوالے سے ہے شرک اور بد کے بدت کے انداز سے ہو کہ جو شرک اور بدت جو ہے لوگوں کو دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے شرک اور بدت جو ہے لوگوں کو دین کے طور پر کے ان کے پاس آتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اس پر چلنے والے کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں تو جب تک لوگوں کو یہ بتایا نہ جائے کہ جو جو تم کر رہے ہو یہ بدعت ہے یہ شرک ہے وہ کیسے باز آئیں گے کیسے چھوڑیں گے اس لیے برائی سے خاموش رہنا یہ سب سے بڑی وہ چیز ہے کہ جو برائی کو مزید پھیلاتی ہے اور آگے چلاتی ہے لیکن اگر برے کام سے منع کر دیا جائے چاہے اس کی اس بات پر کوئی عمل کرے نہ کرے اس بات کو کوئی سنے نہ سنے لیکن کم از کم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باکام برا ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے اور جب پتہ چلتا ہے تو انسان کسی نہ کسی وقت اس کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ادر قائم ہو جائے حجت بن جائے کہ باقی ہم نے برائی سے منع کیا تھا اور اللہ اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا اللہ کا حکم ہم نے پورا کر دیا تھا اور تاکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور یہ بھی اللہ کا ڈر خوف اختیار کر کے اس برائی سے باز آ جائیں تو یہ دو بڑے سب سے بڑے فائدے ہیں انسان کو کہ جب بھی وہ اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے اللہ فلم مانسو مادک کی روبی ہی بس جب انہوں نے بلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی انجین لدین عنسو تو ہم نے بچا دیا ان لوگوں کو جو منع کرنے والے تھے برائی سے کیا مطلب کہ معاملہ چلتا رہا سلسلہ چلتا رہا دن گزرتے رہے مچھلی کا شکار کرنے والے اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شکار کرتے رہے اور جو ان کو منع کرنے والے تھے منع کرتے رہے اور دوسرے لوگ خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے تو اللہ ماتے کہ جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جن کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا اور جو منع کیا گیا تھا واقعی انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا اور یعنی جیسے کہ اللہ کو حکم ہو ہی نہیں اس انداز سے اس پر چل پڑے یہ مانا فلما نسو معدو کی روبی کہ آدمی گناہوں پر اس انداز سے چل پڑے کہ اس کو گناہ سمجھے ہی نہ اس کو گناہ کے احساس ہی نہ ہو اور یہ چیز اس وقت ہوتی ہے کہ جب بار بار ایک گناہ انسان کرتا رہتا ہے عربی کی ایک مثال ہے کہا جاتا ہے کثرت क... المحساس تقل الحساس کہ جب انسان ایک چیز کو بار بار ٹچ کرتا ہے تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے یعنی حتیٰ کہ حصی طور پر بھی بعض اوقات آپ دیکھیں گے بعض لوگ کوئلہ انگارہ پکڑ کر دوسری جگہ رکھ دیں گے کس وجہ سے کہ ان کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے جب کہ دوسرا آدمی اس انگارے کے قریب بھی ہاتھ لے جائے گا لے جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی لیکن اس کو کیا ہے کہ وہ بار بار اس چیز یہ چیز کرنے کی وجہ سے اس کا ایک روٹین بن چکی ہے اور اس کو انگارہ کی جو یعنی کہ گرمی شدت ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی گرم علاقوں میں رہنے والے شدید گرمی میں وہ ایک عام ان کی زندگی کی روٹین ہے ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے اگر کوئی دوسرا آدمی وہاں پر باہر سے جاتا ہے تو ان کے اس کے لیے وہاں پر رہنا ممکن نہ ہو تو یہ چیز کس وجہ سے ہے کہ انسان اس ماحول کے اندر عادی ہو چکا ہوتا ہے اسی طرح برائیوں بے حجانیوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی برائی پھیلتی ہے کوئی برائی ہوتی ہے شروع میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ برا کام ہے لیکن جب بار بار برائی ہوتی ہے اور ہر جگہ پر برائی نظر آتی ہے ہر وقت انسان اس کو دیکھتا ہے صبح و شام چلتے پھرتے ہر جگہ پر اس کو نظر آتی ہے ہر شروع میں اس کو احساس ہوگا کہ برا کام ہے بری چیز ہے لیکن ایسا ایسا, ایسا اس کے دل سے اس کی برائی کا احساس سے ختم ہو جاتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول صلام کے احکامت میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان اپنے ماحول معاشرے کو دیکھے کہ وہ کس ماحول معاشرے میں رہتا ہے اپنی سوسائٹی کو دیکھے اپنے دوستوں کو دیکھے اپنی محفل کو دیکھے کہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے کیونکہ بعض اوقات برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور اگر آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اگر بری چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ بری چیز ہے اور یہ حقیقت ہے یعنی میں خود اپنا واقع ذکر کرتا ہوں یعنی کچھ سال پہلے مجھے یعنی کہ برطانیہ جانا ہوا تو وہاں پر جو یعنی کہ اگرچہ بے حیائی ہمارے ملکوں میں بھی ہے بہت لیکن وہاں پر جس انداز سے ہوتی ہے تو یعنی کہ بعض اوقات کسی ایسی جگہوں پر جانا ہوتا کہ جہاں پر بازاروں میں یا ٹرینوں میں اس طرح کی جگہوں پر کہ اس انداز سے برائی بے حیائی کہ وہاں پر یعنی کے ایک جو آدمی اس بے, بے حیائی کا آدمی نہیں ہوتا اس کے لیے ایک لمحہ کے لیے وہاں پر ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا اور جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں گے نمازی آدمی ہے پرہیزگار ہے آپ کو اس کی شکل و وضع سے پتہ چلے گا کہ آدمی کوئی نیک آدمی لگتا ہے لیکن اس کو اس برائی کا پتہ ہی نہیں اس کے احساس ہی نہیں کس وجہ سے کہ اس ماحول کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے کہ جب برائی ہو تو اس کو منع کیا جائے اس کو روکا جائے اور جب اس کو روکا نہیں جاتا تو پھر اللہ تعالی کا فرمان فلم بانا سما کی کہ جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا جب انہوں نے اس کو بلا دیا اس کو اس کے اندر لاپرواہی اختیار کر لی اس برائی کا احساس ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے اللہ ماتا ہے کہ اس کے بعد جب جب حالت یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آیا اس عذاب میں کیا ہوا اللہ ماتا انجین اللہ عن انسو تو ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرنے والے تھے انجین ہم نے بچا لیا اللہ ان لوگوں کو عن عنسو جو برائی سے روکنے والے تھے باخدن الدین ضالح و اقدن اللہدین اور ہم نے پکڑ لیا عذاب سے ان لوگوں کو پکڑ ضالم جو ظلم کرنے والے تھے بےآذن بعیسن بہت بدترین عذاب سے پکڑ لیا بیما کار سکون اس وجہ سے جو وہ فسق و فجور کرتے تھے اب جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ ایک ہے ان لوگوں کو ہم نے بچایا جو برائی سے منع کرنے والے تھے اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کو ہم نے بدترین عذاب سے پکڑ لیا اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے فلم آتا تو جب انہوں نے امان ہو جسے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا جب انہوں نے اس چیز کو اس چیز اس پر سرکشی اختیار کی اللہ کے اس حکم کو توڑا اللہ کن قرآت عین اللہ ماتا ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ بن جو و خوار بندر تو یہ تھا اللہ کا عذاب جو ان کے اوپر آیا جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ بنی سعیل کی اس بسی کے لوگوں کے تین گروہ بن گئے ایک وہ گروہ جو ہفتہ کے مچھلی کا شکار کرتے اور وہ شکار بھی ہلا سادی کے ساتھ جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا اور دوسرا وہ گروہ جو ان کو منع کرتا اور خود بھی یہ شکار نہ کرتا اور تیسرا گروہ تو شکار تو نہ کرتا لیکن منع بھی نہ کرتا اب ایک وقت تک جب اللہ نے ان کو ڈھیل دیے رکھی چھوڑ دیے رکھی اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے ان کو توبہ طائب ہونے کا اپنے گناہ سے لوٹنے کا موقع دیتا ہے اسے متحدہ اللہ تعالیٰ فلم اس سے پہلے فلمس یہ سارے انفراد ہمیں اس بات کا منع دیتے ہیں کہ اللہ کے پکڑ اور اداب اچانک اور فوری نہیں آ جاتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے لیکن جب لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں اور اللہ کے احکام کو بھلا دیتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو جب اللہ کا عذاب آیا اور عذاب کیا تھا کہ اللہ نے اس قوم کو بندروں میں تبدیل کیا تو اللہ ماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے بچا لیا فلم ان جین اللہ انسو <السُّوء> ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرنے والے تھے تینوں گروہوں میں سے اب تین گروہ ہیں ایک برائی کرنے والا دوسرا برائی نہ کرنے والا اسے منع کرنے والے اور تیسرا جو برائی نہ کرتے اور نہ منع کرتے تو اللہ ہے کہ ہم نے ان کو بچایا جو برائی سے منع کرنے والے تھے اور جو برائی کرنے والے تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا اقدر الدین والا کہ پکڑا ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے تھے بے آداب امب عیس بدترین سے بما کان افسکون اس وجہ سے جو نافرمانی فرمانی کرتے اب دو گروہوں کا حکم تو وعدے ہو گیا جو منع کرتے تھے ان کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بچا لیا اور جو برائی کرنے والے تھے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا اب تیسے گروہ کے بارے میں قرآن خاموش ہے کہ تیسے گروہ کا انجام کیا ہوا تو چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ تیسرا گروہ بھی بچ گیا تھا لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسرا گروہ بھی بچا نہیں بلکہ وہ بھی اس عذاب میں مبتلا تھا اس لیے کہ اللہ تعالی نے بچنے کا صرف ان کے لیے ذکر کیا ہے کہ جو منع کرنے والے تھے جو منع کرنے والے تھے برائی نہ کرتے تھے اور منع بھی کرتے تھے صرف ان کے بچنے کا ذکر کیا ان کو ہم نے بچایا اور جب کہ جو ظلم کرنے والے تھے وہ ظلم کرنا چاہے وہ خود گنا کر کے ہو یا گناہ کے اوپر خاموشی کے انداز سے ہو کیونکہ گناہ ہوتے دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا بھی جرم ہے آپ کے سامنے گناہ ہوتا ہے برائی ہوتی ہے اور اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں منع نہیں کرتے اللہ کے ہاں یہ بھی جرم ہے اور اس, اس پر گناہ ہوتے دیکھ کر خاموشی اختیار کرنے والا بھی اس گناہ کے اندر برابر کا شریک سمجھا جاتا ہے چاہے وہ گناہ نہیں کر رہا لیکن اس کی خاموشی ہی اس, اس, کو اس کے اس گناہ میں شریک ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر وہ گناہ اس کو سمجھتا ہے تو اس کو اس, اس, کو اس کا فرض بنتا ہے اس کو منع کریں تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے جب آزاد آیا تو صرف ان کو بچایا جو منع کرنے والے تھے اور جو برائی کرنے والے تھے ان کو تو پکڑا ان کو عذاب بھیجا اور جو برائی نہ کرتے تھے اور نہ منع کرتے تھے وہ بھی اس میں شریک ہوئے عبدالبن عباس ماتے ہیں کہ جو برائی سے نہ برائی نہ کرتے تھے اور نہ منع کرتے تھے وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوئے عذاب کیا تھا اللہ قلنا قید عدت الخاص خاصین کہ ہم نے ان کو کہا کہ ذریل و خوار بندر بن جاؤ تفصیلات میں روایات میں آتا ہے کہ جو نیک لوگ تھے نیکی ل... نیکی سے لوگوں کو منع کرنے والے سے برائی سے انہوں نے اپنے آپ کو اس قوم سے الگ کر لیا اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیا جب دیکھا ایک وقت تک ان کو منع کر کے ان کو سمجھا کر کوئی باز نہیں آتے تو انہوں نے اپنے, اپنے آپ کو اس قوم سے الگ کر لیا کہ کہیں اللہ کے عذاب ان پر بھی نہ آ جائے اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب انسان کسی گناہ سے گناہ کو دیکھتا ہے اور گناہ گاروں کے اندر رہتا ہے منع نہیں کرتا چاہے وہ گناہ نہ بھی کر رہا ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس میں اس طرح کے لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان نیک لوگوں نے جو برائی نہ کرتے تھے اور اسے منع بھی کرتے تھے ان کو انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیا تو کیا ہوتا ہے کہ ایک صبح جب ہوئی اور الگ کرنے کا معنی کہ جس طرح ہم ذکر کیا پہلے کہ ہر شہر کے آس پاس یعنی کہ بستی کے آس پاس وہ دیوار بنا لیتے تھے تاکہ ان کی بستی ان کا علاقہ محفوظ رہے تو چنانچہ ایک صبح ہوتی لوگ اپنے کام کاج کا کے لیے نکلتے تو جس طرح روٹین ہوتی ایک صبح دیکھا کہ کافی دن گئے تک اور سورج کافی نکل آنے تک جو ہے دوسری بستیوں سے کوئی لوگ نہیں نکلے کہ نیک لوگوں نے جو منع کرنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ دوسری بستیوں سے کوئی لوگ نہیں نکلے تو دیکھا کہ ان کا معاملہ کیا ہے اور جا کے ان کی بستیوں کو دیکھا کہ ان کے دروازے بند ہیں جب دیواروں پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قوم بندروں میں تبدیل ہوئی ہوئی ان کے چیروں سے ان کی شکلوں سے پہچانا جاتا کہ یہ فلاں شخص تھا اگرچہ بندر بن چکا ہوتا لیکن اس کی شکل و شباہ سے پتا چل جاتا کہ فلاں شخص تھا لیکن اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کے ان کو بندروں میں تبدیل کیا ہوا اور جس طرح بندر ہوتے ہیں ان کی دمیں نکلی ہوئی اس انداز سے اور بندروں کی آوازیں نکال رہے ہیں اور ان کے آنسو بہہ رہے ہیں تو اب ان لوگوں نے ان کو کہا کہ ہم نے تم کو منع نہ کیا تھا کہ اس چیز سے بعد روکا نہیں تھا تو آگے سے وہ جواب نہ دے سکتے تھے بندر تبدیل بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے تو اللہ ماتے کل نہ رحم کو قرآت خاص کہ ہم نے ان کو کہا کہ ذریعل و خار بندر بن جاؤ اب یہ نسل جو بندروں کی چلی آ رہی ہے کیا ان میں سے ہے نہیں بلکہ بندر اللہ یہ نسل یہ بندر جو اللہ تعالیٰ کی الگ سے مخلوق ہے اور آپ صلی کا فرمان ہے کہ اللہ نے جس قوم کو بھی مسخ کیا ہے مسخ کرنے کا معنی ان کی شکلوں کو بگاڑا ہے اور ان کے اس انداز سے کسی اور چیز میں ان کو مسخ کیا ہے اللہ نے ان کے آگے نسل نہیں چلائی اللہ نے ان کے آگے نسل نہیں چلائی ان کو مسخ کرنے کے بعد جو ہے ایک وقت کے بعد ان کو ہلاک کر دیا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تین دن تک یا تین دن کے اندر اندر, اندر اس قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا تو یہ تھا اس قوم کا انجام کہ جو برائی دیکھ کر اس سے برائی کرتے یا برائی دیکھ کر اسے اس منع نہ کرتے جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا یہ فریضہ جو ہے کس قدر اہم ترین فریضہ ہے اس کے بعد اللہ تم رب علیہ بنی اسرائیل کی یہودیوں کی جو کباہتے پڑھتے ہم چلے آ رہے ہیں اور نبیوں کی مخالفت ہر درمی ان کی یہ ساری چیزیں اللہ ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کیا اور اذن، ویسے تو اذن اذن اعلان کرنا لیکن اعلان سے مراد بعض فیصلہ ہوتا ہے بعض اوقات کسی چیز کا یعنی حکم دینا ہوتا ہے تو اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا اس چیز کا یعنی کہ اعلان کیا لیہ باثن علیہم الیہ القیامہ لیہ باصنء کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کرے گا ان کے اوپر بھیجے گا مسلط کرے گا ان کے اوپر یہودیوں کے اوپر علیہقیامہ قیامت کے دن تک میں سو مہمس الآداب جو ان کو بدترین آداب پہنچاتے رہیں گے یہ اللّہ تعالیٰ کا فیصلہ اس یہودیوں کے اوپر اس کو امت پر لانت ڈالتے ہوئے اس پر پھٹکار ڈالتے ہوئے اس وجہ سے جو اللہ کی نافرمانی یقین لوگوں نے حالانکہ یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہماتے ہیں کہ تم کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی لیکن جب آدمی اپنے مرتبہ مقام کو نہیں پہچانتا اس کی قدر دانی نہیں کرتا تو جس قدر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اونچا مرتبہ دیا ہوتا ہے جب اس کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زلیل بھی اسی قدر کرتا ہے تو یہ امت یہ قوم جن کو ایک وقت میں اللہ نے فضیلتیں دے رکھی تھی جہانوں پر اللہ کی ناشکری کرنے پر اللہ کے حکم کی عدولی کرنے کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ذلت رسوائی مقدر کر دی جیسا دوسری آیتوں میں فرماتے حالات اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مقدر کر دی اور یہاں پر فرمایا کہ ان کے اوپر ہم ایسے لوگوں کو مسلط کرتے رہیں گے قیامت کے دن تک جو ان کو بدترین اداب پہنچاتے رہیں گے اور واقعی یہودیوں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو جب سے اللہ تعالی کی نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں نبیوں کی نافرمانیاں کی ہیں نبیوں کو قطر کیا ہے اس کے بعد سے لے کر اس امت پر اس قوم پر کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے آتے رہے ہیں کیسے کیسے ظالم قسم کے لوگ حکمران ان پر مسلط ہوتے رہے ہیں کہ جو ان کو ذلیل خوار کرتے ان کو قتل و غارت کرتے ان کی عزتیں لوٹتے ان کے شہروں کو تباہ کرتے اور ہر زمانے میں ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے اگر کسی وقت بھی ان کو تھوڑی بہت کوئی عزت و چیز ملی ہے تو وہ صرف اوروں کے سہارے پر اور وہ بھی جو اہل حق ہیں یا اسلام کا نام لینے والے ان کا اب اللہ کے دین سے گردانی کی وجہ سے ورنہ جب اللہ کا دین حق حق والے حقیقت حق پر حق پر یعنی ثابت ہوں تو اس وقت ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذہیل کرتا رہے تو اللہ کے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ قیامت کے دن تک ان کو پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین اذاب پہنچائیں گے ان ربک اللہ سری علقاب بے شک رب جو ہے بڑی بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے اور اس کی جلد پکڑ کرنے میں یہی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر سے پہلے دنیا کے اندر ہی اس طرح کے مجرموں کو ان کو سزا دیتا ہے وہ ان حولا الرحیم اور بے شک بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پکڑ کا بھی ذکر کیا اور اپنی بخش مغفرت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بڑا غفور الرحیم ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت اور بہت جلد ہے اور یہ دونوں ہی پہلو ہر مسلمان مومن کے سامنے ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے تو اللہ نے جہنم کو بنایا ہے تو جنت اگر بخشش مفرت اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے یا اس کے یعنی اس کا نتیجہ ہے تو جہنم کس کے لیے ہے جہنم کس چیز کا نتیجہ ہے اللہ کی پکڑ کا نتیجہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں انسان کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے کیونکہ جب ایک چیز کو انسان غالب کرتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو پھر وہ بے دین ہو جاتا ہے وہ بے رارو ہو جاتا ہے بے عمل ہو جاتا ہے اور اللہ سے نڈر ہو جاتا ہے اور جب وہ اللہ کی پکڑ کو ہی سامنے ہے کہ اللہ بڑا سخت پکڑ والا ہے تمکر ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر وہ بھی کفر تک جا پہنچے اس لیے انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا اس کی گرفت کا اس کو بھی سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے پکڑ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخش بفرد بھی اس کے سامنے ہو کہ آدمی کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ کر لے اللہ اس کی بخش اور اس کی توبہ کرنے والا ہے مقتّہ عنا فلع امام اللہ ماتا ہے کہ ہم نے ان کو تقسیم کیا زمین میں جماعتوں میں یعنی ان یہودیوں کو ان کو تقسیم کر دیا ان کو یعنی کہ بکھیر دیا جماعتیں بنا کر من ہم اس ہم دون ذلك ان میں کچھ وہ لوگ تھے کہ جو نیک تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو اس کے علاوہ یعنی برے لوگ تھے جس طرح کہ ہر قوم کے اندر برے اور اچھے ہوتے ہیں اگرچہ اس قوم کے اندر برے لوگوں کے ہمیشہ کثرت رہی ہے اور اچھے لوگ صرف انگلیوں پر گنے والے جانے والے چند لوگ رہے ہیں ماب اللہ بلحسنات وس سی اور ہم نے ان کی آزمائش کی ان کو آزمایا بلحسنات وس سعی آت اچھائیوں اور برائیوں سے ظاہر لفظ یہ ہے لیکن اچھائیوں اور برائیوں سے مراد یعنی یہ ہر طرح کی مصیبتوں یعنی کہ اچھائیوں سے مراد نیمتیں دیکھ کر ان کے اوپر انعامات کر کے اور برائیوں سے مراد ان کو آفت و تکلیف ان چیزوں سے دو چار کر کے یا ان کو نیکیوں کا موقع دے کر ان کو نیکی کا رسہ دکھا کر اور ان کو برائیوں کے رسے ان پر وہ چیزیں دکھا کر ہم ان کی ازمائش کرتے رہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہر ہر فرد کے ساتھ اور ہر قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے کبھی ان کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے مال و دولت سے آزماتا ہے ان کو عہد منصب دے کر آزماتا ہے اور کبھی ان کی ازمائش جو ہے وہ فقر و فاقہ سے غربت سے اور تکلیف و مصیبتوں سے ہوتی ہے کس لیے لاء الحمرجون تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں اللہ تعالیٰ مصیبت کیوں ڈالتا ہے تکلیفیں لوگ کیوں ڈالتا ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف لوٹیں اور اس لیے انسان کو ہمیشہ جو ہے اگر اس کے ساتھ جو بھی کچھ پیش آتا ہے ہمیشہ جو ہے اس کو اس انداز سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اگر کوئی نعمت ملتی ہے مال ملتا ہے کوئی دنیا کی خوشیاں اور اس طرح کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو سمجھے کہ اللہ کی اللہ مجھے رہا ہے اس ان نعمتوں کے ملنے پر میرا کیا انداز ہے میرا کیا موقف ہے اور اگر کوئی تکلیف مصیبتیں آفتے آتی ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالی بندے کو آزماتا ہے دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے فخل فہم بادیم خلف ورثول کتاب اللہ ماتا ہے کہ ان قوموں کے بعد جن کا ذکر ہوا ان کے بعد ایسے قومیں آئیں ایسے لوگ آئے خلف ایسے نااہر لوگ ورسول کتاب جو کتاب کے طورات کے بارث بنے یا خدون الاحاد جن کا حال کیا تھا کہ جو اس ادنا گھٹیا دنیا کا معلومت حاصل کرتے اس کو لیتے پر یقورن سیو فار اور کہتے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اب ان کے پہلے تو اس قوم کے ان لوگوں کا ذکر کیا کو جو ظاہری بلائیاں کرتے تھے عام جو گناہ ہوتے تھے وہ گناہ کرنے والے اب اس قوم کے ان لوگوں کا ذکر ہونے والا ہے یا ذکر ہو رہا ہے کہ جو علم سے متعلقہ لوگ تھے جو ان کے علماء کہلائے جاتے تھے یا ان کے یعنی ان کی رہنمائی کرنے والے تھے تو علم ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ان انبیاء کے بعد ایسے نہ اہل لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے کتاب کے وارث بننے کے معنی کہ وہ کہ انہوں نے کتاب سیکھی کتاب کو جانا اللہ کی کتاب کو پڑھا اور یہ وارث بننے کا مانا کہ اس کو سمجھا کہ ہم اس کتاب کو جانتے ہیں اس اس علم کے حامل ہیں اس علم کو رکھنے والے ہیں تو لیکن ان کا حال کیا تھا یا خدون آل ادنا کہ اس گٹیا دنیا, دنیا کو جو ہے لیتے تھے گٹیا دنیا لینے کا مانا کہ لوگوں کو غلط فتح دے کر غلط باتیں بتا کر لوگوں کی منمانی کی باتیں ان کو کہہ کر بتا کر ان سے مال حاصل کرتے ان کو غلط گائیڈ رہنمائی کر کے ان کو بدا سکھا کر ان, ان سے مال حاصل کرتے جس کا لطاثر توبہ ذکر کرتا ہے یا کثیر من الاحبار الرحبان لیہکن اموان الناصب الباطر الصد الصبی اللہ کہ وہ لوگوں بے شک بہت سے ملہ اور پیر بہت سے احبار اور رحبان جو ہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگوں کے مال بھی ناحق طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے دین سے بھی روکتے ہیں تو یہ وہ چیز جو آج ہمیں امت مسلمہ میں نظر آتی ہے کہ گمراہ کن قسم کے پیر اور ملہ گمراہ کن قسم کے مرشد کہ جو دین کے نام سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور ان کے مال بھی ہتھیارتے ہیں یہ کوئی آج کا کام نہیں بہت سابقہ زمانوں سے چلا آ رہا ہے تو اللہ ان ان کا ذکر کرتا ہے کہ جو کتاب کے وارث بنے یعنی انہوں نے کتاب کو پڑھا اور سیکھا اللہ کی کتابوں کا علم حاصل کیا لیکن بجائے اس علم کے تقاضوں پر چل کر اللہ کا سچا دین خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے لوگوں کو بھی اس پر چلاتے لیکن کیا انہوں نے کیا یا خدون عرض دا حادر ادنا اس دنیا کا جو حادر ادنا کے معنی یہ یہ گھٹیا یہ جو ادنا چیز ہے دنیا جو ہے اس ادنا گھٹیا دنیا کے اس معلوم کو حاصل کرنے کی ان کی کوشش ہوتی اور کیا کہتے وہ یقول فار الاع اور کہتے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا اس لیے کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں ہم اللہ کے چہتے ہیں نہباؤ اللہ, اللہ کے بیٹے اس کے چہتے ہیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی وہی چیز جو آج ہمارے بھی اس مسلمہ میں نظر آتی ہے کہ گمراہ کن کے قسم کے ملا اور پیر کہ ہم فلاں ہوتے ہیں ہم فلاں زیادہ ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی ہم جو بھی کر لیں ہم جو بھی کر لیں ہمارے ہمارے لیے جائید ہماری کو پکڑنی ہے تو کہتے ویسے قونو کہتے سعو فرونا فر کہ ہماری بخشش ہو گئی ہو جائے گی وہ یہ آتی ہے ہم آر مصر اور جب کبھی بھی ان کو کسی طرح کی دنیا کا معلومات ملتا اس کو لینے کے لیے تیار ہوتے یعنی ان کو کوئی کسی طرح کی کوئی آر نہ ہوتی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو بیچ رہے ہیں اللہ کے دین کو بگاڑ رہے ہیں جب بھی ان کو دنیا کا مال و کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو فوراََ لینے کے لیے تیار ہوتے اللہ معذ الخط آر می ساق الکتابی اللہ قرآل اَََ الحق کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا علمی اخد کیا نہیں لیا گیا تھا آرحم ان سے می الکتاب اللہ کی کتاب کا پختہ عہد اللہ کی کتاب کا پختہ عہد ان, پخت ان, پخت ان, پخت ان سے لیا گیا تھا کس بات کا اللہ الحق کہ وہ نہ کہیں اللہ کے متعلق مگر سچی بات اور یہ وہ عہد کہاں پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف حیطوں میں ذکر کیا ہے اور اس کا ذکر صورت عالمران کے آخریاتوں میں آتا ہے بحراخت اللہ میسا الدین ات القطاب الیہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے اس بات کا عہد لیا کہ تم کتاب کو اللہ کی کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہر اہل علم سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے اس سے اس بات کا عہد لیتا ہے کہ تم نے اللہ کے اس دین کو اس علم کو آگے لوگوں کو پہنچانا ہے اس کو چھپانا نہیں ہے تو یہاں پر بھی علامات علام الخذ علم ہے علیہم کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میساک کتاب کا پختہ عہد اللہ قور کہ وہ نہ کہیں اللہ کے متعلق الا الحق مگر سچی بات یعنی ان سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو سچا دین بتائیں اور صحیح ان کو رستے پر چلائیں وہ درا سو معافی ہی اور ان کے اللہ کی کتابوں کے اندر جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا اس کو سیکھ بھی لیا لیکن اس کے باوجود بھی صرف دنیا کی خاطر ان کے غلط فتوے ان کی غلط باتیں اور دنیا کے مال و مطالع کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو غلط رستوں پر چلا کر ان کے مال ہتھیانہ یہ ان کا انداز رہا الحمۃ والدارآخرت الخیر اللہدین تقور افلا دار ودارالآخرت الخیر اور آخت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے یعنی دنیا کا جو تم مال و متع جمع, جمع کرتے ہو لوگوں سے حاصل کرتے ہو مختلف طرح کے ہیلو بہانوں سے مختلف طرح کی بدعات پیدا کر کے جو آج بھی ہمارے پیدا ہو رہی ہیں کہ مختلف طرح کے آئے دن نئے شوشے نئے شے نئے لوگوں سکھا کر کہ یہ کام بھی نیکی ہے اس کام کے کرنے میں بڑا اجر ہے یہ بھی سنت ہے اس طرح کے لوگوں کو چیزیں سکھا کر جو تم دنیا کے معلومات حاصل کرتے ہو اللہ ماتار الآخرت خیر اس دنیا کے معلومات سے آخرت کا گھر اور آخرت کے جو ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر ہیں لیکن ان لوگ ان لوگوں کے لیے لِلّینِ تکون جو اللہ سے ڈرنے والے تقوع گاری اختیار کرنے والے ہیں اف اللہ تاقیر کہ آپس تم کو عقل نہیں ہے کہ تم کو عقل نہیں کہ صرف دنیا کے چند دن کے مزوں کی خاطر اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی آخت کو برباد کرتے ہو و لدین امت سکون ابھی کتاب اور وہ لوگ جو امت سکون کتاب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں ایک و تیم سیکون پکڑنا اور یہ ہمت سے یہ بھی پکڑنا ہے لیکن مضبوطی سے پکڑنا اور عربی کا قاعدہ کلیہ ہے گرامر کا کہ زیادۃ المبنا على العلیٰ زیادۃما کہ اگر کسی لفظ میں زیادہ حرف آ جائے کسی لفظ میں زیادہ حرف آ جائیں تو اس کا معنی اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے تو یمسی پکڑنا لیکن یہاں کیا ہے یومس کہ مضبوطی سے پکڑنا اچھے طریقے سے پکڑنا تو فنات کہ وہ لوگ جو مضبوطی سے تھامتے ہیں مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتاب کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مانا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کے مانا کہ کتاب میں جو کچھ ہے سبھی کے سبھی احکام کو لینا اور جو حکم ہے اس کو اس پر مضبوطی سے ثابت قدمی سے اس پر چلنا یعنی ایک دو چیزیں ایک تو جو کچھ کتاب کے اندر ہے سبھی کچھ لینا یعنی کہ کچھ لیے کو چھوڑ دیا اپنے دل اور اپنے مزاج کے مطابق اور دوسرا جو لیا ہے اس پر میں مضبوطی سے عمل پیرا ہونا مضبوطی سے اس پر چلتے رہنا یعنی کہ ایک وقت تک چلے اس کے بعد چھوڑ دیا تو اللہ اللہ کا دین یہ ہے اللہ کا دین یہ ہے کہ مکمل دین پر لو چلو یا یور دین آمن الخل میں اب وہ لوگ جو ایمان لائے ہو دین میں مکمل کے پورے کے پورے داخل ہو اور جو, جو اللہ کے دین جس, جس پر چلنا ہے اس پر چلنا کیسے ہے اس پر چلنا بھی استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کا دین یہ ہے تو وََین کتاب جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں مضبوطی سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں باقام وصلا اور نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کا خصوصاً اس لیے ذکر آیا کیونکہ نماز حقیقت میں انسان کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونے کا اور اللہ کے ساتھ جو ہے روحانی طور پر بھی جسمانی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے اپنا تعلق قائم کرنے کا بھی اور اپنی تربیت کے حوالے سے بھی نماز اہم ترین چیز ہے تو اللہ کی کتاب کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اللّہ مات الدی و عجر المصلحین تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے اصلاح کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا اور عجر المصلحین کا لفظ ہمیں کیا مانا دیتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب پر عمل پیرا ہونے کے لیے صرف اپنی اصلاح نہیں کی صرف اپنے آپ کو نیک نہیں بنایا بلکہ مصلحین کے اوروں کو بھی اصلاح کرتے ہیں اور یہ ہے اسلام کا مکمل رابطہ اسلام کا مکمل تصور کہ انسان خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو ہر حکم کو لے کر چلے مضبوطی سے اس کو لے اور استقامت کے ساتھ اس پر چلے اور پھر اوروں کی بھی اس کی اصلاح کی کوشش رہے یہ اللّہ تعالیٰ انََََََََََََََ علّ ندي اجر مصين تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضايا نہیں کرتا اور اجر ضائع کرنے کا معنی کہ ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اللہ كے ہاں محفوظ ہونے كا وہ كتنا بڑا اجر ہوگا اور کس قدر ان کو يہ اجر ملنے والا ہے دوبارہ <coughs> دیکھیے